الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم والزماوات والأرض كل يوم هو في شأن وفي مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفوع الكثير آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين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 عَلِيكَ وَاصْحَابِكَ يَا شِيرْدِي يَا السلام <تصح> <تصح> <دخل> <تصح> <تصح> <تصح> علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و دو <دلوقت> دعد سو شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجا تتھا فرماوے خت خطبہ جمت المبارک داون عنوان اسباب زوال اور اسلامی تعلیمات دن بدن دن اسلام اور اہل اسلام دیو پہ حالات سخت تو سخت تر آ رہے ہیں مسلم دن بدن زوال کی طرف جا رہی ہے گل سمجھ آئی ہے نا میں جو لفظ بولے نا حالات کا صرف اور صرف اسلام اور اہل اسلام باقی سن جمہوری حالات دے نال کوئی تعلق ہے نہ کوئی فکر ا جمہوری شیطان نے جڑے جمہوری نے بارے اسان حالات و معاملات دی فکر رکھنے اسلام اور اہل اسلام دی فکر رکھنے ایک گل اس واستھ کی مت کوئی سمجھے کہ حالات تو مراد جڑے نے وہ جمہوری علاہت نے موجودہ سیاست سیاست دانہ دے علاہت نے وہ قبلہ ہے جنگلی جانوران تے شیطانہ دے محول تے جنگلی جانوران تے شیطانہ دے محول دے اندر کدی خیر نہیں آسکتی ہوں <تصفح> <تصفح> مولوی <تصفح> جنگلی کوئی سٹیج لا کے بہ جاوے بھائی آؤ میں تبلیغ کر اسلام سارے باندر ہولوی بہ جائے بھائی آؤ تھو جا میں اسلامی تعلیمات مات تبلیغ کرا تھ دسا قبلہ جا بندہ جنگلی جانور سب تے, ہوئے. تے دی ماری ہوئی یا کر کے بندہ آ کے بھائی میں سمتوں کا سبق بناو میری گل نہیں سمجھے میں بار بار کہہ رہاں کہ اصا جنہ حالات دے تبصرہ کرنے ہاں. بھی سیاسی حالات نہیں ہیں جمہوری حالات جنگلی جانور سیتانا کا ٹولا کہیں اقبال کہے گئے ہاں جی اقبال نہیں آخیا جمہور کے بلیش ہیں یہ ارباب سیاست اب میری ضرورت نہیں تحلا مولا سونے سارے شیطان کٹے ہو گئے اصل شیطان ابلیس جنگلی جانور جنگلی جانور شیتانا تیر کی تبکو رکھنے والا خدو تے اس واسطے میں جو حالات دا لفظ بولے او اسلام اور اسلام والے دے جو حالات دن بدن سخت آ رہے نے سختی اور کشیدگی بد دی جا رہی ہے اور دن بدن اسلام اہل اسلام جڑے جہی یعنی مسلمان امت مسلمان اس زوال دی طرف جا رہی ہے زوال دے, دے اندر دن ب دن امت مسلمہ ڈگری جا رہی ہے بھی فکر کرنی چاہیے نہ کہ جمہوری چاہیے اسلام اور اہل اسلام دے جو سخت وقت آ رہا ہے حالات تبدیل ہو رہے ہیں آئے دن ہر طرفوں ہر اداب ہی اداب ہے اور آئے دن عذاب اور مصیبت اصا گے قرآن و حدیث توجہ ہے نا ریا مسئلہ حالات دی تبدیلی دا تبدیلی تو پاک صرف اکوئی ذات وقد لا شریک لا نی ذات و تغیر تو پاک تبدیلی تو پاک حالات تو پاک ہر عیب اور ہر نقص تپا باقی جتنا جہان ہے پورا جہان او جتنی مخلوق جتنی پیداوار ہے ہر شہ اندر تبدیلی آ, آ, سکدی آ, بھی سکدی آ, بھی سکدی آ رہی آ سکتی آ رہے مخلوق کدی عروج کدی زوال کدی خوشی کدی غمی کدی پر ہسنا سنا سنا یہ مخلوق دے اندر جڑا تغیر, تغیر اور تبدیلی آ پورے پورے دے دے اندر اندر پورے پورے خاندان برادریاں دے اندر یک دم تبدیلی دا آ جانا تغیر آ جانا ہر شہر تبدیل ہو جانا یہ ممکن ہے سی ممکن ہے اور ممکن رہے گا ایک کم کام جا اس کو کہا جاتا ہے زمانے کا کھیل کوئی آ ہے کوئی جا رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے کوت ہو رہا ہے کو مر رہا ہے کوئی بیمار, ہے، کوئی, بیمار ہے کوئی صحت مند ہے کوئی جناب عقل مند ہے کوئی بے وقوف یہ وقد لا شریک مولا دی شان ہے اگر ہر تبدیلی اور ہر تغیر تو پا کے تو صرف وقد لا شریک دی ذات بابرا کا لیکن جس تغیر اور جس تبدیلی دے اُتے میں کلام کراگا اور جناب نو جو گل سمجھاوا گا نے دن بدن کشیدگی دے حالات سختی دے حالات کہ دے اندر جنر قوم امت مسلمہ عوام الناس انج گرفتار اور مبتلا ہو چکی ہے کہ ہر چہرہ مایوس نظر اس واسطے کہ کسے پاس جان دا یا کسے پاس سر لکان کی کوئی بان ہی نظر آدھی کوئی پاسا نہیں نظر آدھا مولا سونے نے اس عذاب اس تبدیلی اور ایسے سخت حالات کا جد یعنی حالات اے ہو جہ سوال والے آ جا وقت اخولا شریک مولا نے اس دا بیان اپنی کتاب دینا آیت قرآن اور پھر آیتِ قرآن بھی تفسیر حبیبِ خدا بھی فرمان دی توجہ آئے نا اور ایک گل سنان دا مطلب ہے وے ایک تقریر سنان دا مقصد ہے وے کہ سانو مایوس نہیں ہونا شایدہ خاص کر ایمان مسلمان حالات کیسے بھی ہو اپنی امید وقت لا شریک دی رحمت کے نال وابستہ رکھنی چاہیے اور دی بارگاہ وچ سجدہ ریز رہنا چاہیے ہر وقت پناہ منگنی چاہیے اور ہر وقت بندہ طلبگار رہے اور دوسرا مقصد کہ جد بندے نو خبر ہو جاوے کہ انج دے حالات اور انج دے سختیاں کیوں آ رہی ہیں اس زوال کیوں آ رہا ہے اس زوال دے اسباب کی نے جدو وہ سنوں گے تو پھر کوشش اسا کر گے کہ یار جانا چیزوں دیئے اور او کہ دے نال اسلام اور اہل اسلام خوشحالی آؤں وقدہ حولا شریف مولا نے اپری مخلوق تنبیہ نے فرمایا ہے اے لوگوں وما صادقكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم يعفو عن کثیر دہلا شری من مصیبت جو مصیبت, پہنچ جیڑی مصیبت بھی تھوان پہنچ, جیڑی مصیبت بھی پہنچ فبما کا سبت آئی دی ہاتھا کمائی دی وجہ پہنچتی بوتا کو جا اللہ سونا فرما ہے اپنی زبان مفہوم بیان کرنا وا مولا سونے نے فرمایا فرمایا جو کچھ بھی تھانو پہنچتا ہے جو مصیبت آ عمل کی وجہ ہے کرتوت کی وجہ کر دے جی وجہ جیو تی کرو گے جیویں امل ہو گے جیویں تے کرتوت ہونگ گالات بھی او گے اوے بھی سورت حال تھے پیش آئے گی وائک بہتا گجلا سونا با فرما چڈ مطلب مولا سونا بہتے مولا سونا چڑ دے سخت حالات دی وجہ کرتوت کی وجہ نے یہ نہ زمانے دی وجہ ہوں نہ جناب والی قسمت کا ہیر فیور آ جائے اصا کہ جی حالات جدو سخت آئی یار زمان ہی بڑا بہت آ گیا جنابے والی وقت ہی بڑا اور نہمانے کی وجہ وقت کی وجہ جنابے والی نہسمت کا کھیل ہے خدا دیا بندیا وقت شریف مولا نے فرمایا جدوی تھو کوئی مصیبت پہنچ دی ہلاک کشیدہ ہوں جدو سختی ہوں بلکہ آدیع نے یہ تھوڑے کرتوتوں کی وجہ آئیے میں تھانوں پاسے لیا چاہ سانو کی لگے جمہوری شیتان لیکن سیانے بائی لڑن ٹگے پنیچن کلے لڑائی بھئی یہ جمہوری شیتان جناب لیکن مولا سونے نے فرمائییا جو کچھ تھوڑے نا یہ امل نہ ہی آدے کرتوتوں دی وجہ وجہت دی, دی،, دی،, دی،, دی،, دی وجہ نال سبحان اللہ قربان جاو مولا سونے نے زمانہ مخلوق پورے جہان فرمائیے فرمائیے و مصیبت الف جو تھوڑا پہنچ د جو مصیبت پہنچدی یہ وجہ نال ہی پہنچتی ہے تھوڑے عملوں دی وجہ پہنچتی ہے قربان جا اس واسدے, اس, اس, اس نہ زمانے کی شکایت, شکایت, شکایت, شکایت, شکایت کرنی چاہیے نہ وقت کی شکایت کرنی چاہیے جناب والی قسمت شکایت نہ تقدیر شکایت اس واسطے حالات آداب تاریخ بھی اسی گل کی گواہی ہے قرآن بھی اسی گل کی گواہی ہے اللہ سونے پاک محبوب دا فرمان بھی اسی گلے گواہی دیا ہے اسی گل کر تاری والے لیکن رب رسول کدی ٹنڈی نہیں ماری ڈوگلی پالیسی نہیں چلے رب رسول رہے وطن کیا जाना गईलादा गई हर शह कुरबान कर छी लेकिन खुदा दसम करके आना भावे पूरी दूरिया कौमां मारिया गई शहीद हो गए हैं जनाबे वाली वतना दे वतन उजड़ गए ने ले, लेकिन उन्होंने कामयाबी का ऐलान रब सोने ने अपने چلی گئی لیکن آخرت بنا گئے قبر سوار گئے آخرت والا گھر سونا کر گئے رب سونے دی بار جنت والا انعام لے گئے خدا دیا بندیا دنیا اجڑ جا قبر قبر جناب والی سمر جائے آخرت نہیں قوما کی کامیابی کا کامیابی کامیابی دا اعلان اور ترقی اعلان ایلان کامیابی کا ایلان فرمائی فرمایا او کامیاب ہو گئے دنیا دے گئے لیکن اپنی قبر بھی سوار گئے جنت بھی لے گئے بھاویں موت نو گلے لیکن بھی کامیاب ہو گئے گل جہی را بندے پران نے فرمائی دنیا نہیں رہ کامیاب ضرور ہو گئے انہوں دے براکس اج اسی مرد بھی پی ہاں جلیل بھی آدھے پی ضلت خواری بھی آ شکایت زمانے قسمت وقت نرد بھی پے دنیا نہ آخرت جو دنیا جو کہ رہے نہ بندہ زندگی بھی گزار جائے نہ دنیا کا کچھ بنے نہ آخرت کا کچھ بنے نہ دنیا کے اندر بنا سکے نہ آخرت واسطے بنا سکے یہ بندہ ناکامی سخت ناکام ہی جہاں اتنے بھی دلی لو ہو دلیل گئے دن دن در ہوئے لیکن قبر سوار گئے آخرت پا گئے لیکن وہاں دے براکس اگر چاہیے اولادوں ساڈی آباؤ اجداد سن لیکن اصل دنیا دے اندر بھی دلیل ہو گئے آخر واستے بھی کچھ نہ کر سکے, سکے دنیا دیا فکر ہوش رہی ہے نہ قوم کی ہوش رہی ہے نہ کبر ہوش رہیے نہ دوست احباب کی ہوش رہی ہے نہ جسم کی ہوش ہے نہ روح کی ہوش بس ہر وقت سراپا جنابے والی ساری زبان سے شکایت ہی زمانے نال شکایت نہ کر وقت نال شکایت نہ کر اے جنابے والی اہل دنیا نال شکایت نہ کر اہل زمانہ نال شکایت نہ کر وما اصابت من مصیبت فرمان فر کا ثبت ایدیکم دی اگر شکایت کرنیے اپنے کرتو تا کر اپنے عملہ نال کر جدی وجہ نال تیرتے سختیاں وی اوندیاں نے حالات وی خراب ہوندے نے پریشانیاں وی اوندیاں نے تیرے سر عذاب وی مسلت کیتے جانے نے خدا دیا بندیا مولا سونے نے اس گل وخلوک دی توجہ دلائی والی جناب والی پوری قوم یا خبروں تے بیٹھی ہے یا ٹی وی سے بیٹھی ہے دن رات کی پیا بنتا ہے جمہوری شیطان کی پے بنای پارٹی پی آڑی پی جی ہے کوئی جناب والی پارٹیاں پارٹی فکر چ کوئی جناب والی <سؤال> جمہوریت کی فکر چ مصروف ہے کوئی جنابے والی حکومت کی فکر چ مصروف ہے کوئی کرسی بھی والی فکر چ مصروف ہے کوئی جنابے والی ایک دوسرے کو تھڑیا تقسیم کرنے مصروف ہے خدا دیا بندیا مولا سونے نے فرمائی ہے بندیا یہ ساریا عمل کی فکر چ لگ جا جرا عمل سور جائے گا میں گا تری آخرت بھی میں سوار دیا لیکن سچی سن بزرگ یہ سنائی ہے کہ معاشرت ل جد اپنی گرشتہ اپنی پکڑ بندہ آپ شکنجے چ پا تو مزہ آ ہو جی آج دی مخلوق بھائی یار ملا ملا کے گل تو ساری سیر پی سکی ہے توجہ لے فرما ہاں جی ہاں آپ دبئی نے آپ دبئی نے گل خبر یا ملک دیا یا فوج دیا فلا فلا فلا خیا بندے والی کوئی آخ گا کوئی آخے گا کوئی آخ گا آپ کتا ہے کوئی آخے گا گجا گندا ہے دیا بندے جدو رب عمل دی باری چ لگ جا وہ خدا دیا بندیا چور فلانا چور ہے فلانا ڈاکو ہے فلانا حرام د فلا اج د فلا اج د وہ خدا دیا بندیا جدو لوگوں کی فکر چ لگا رہے گا تینو اپنی فکر بھول جاوے گی تیرے ہاتھ کوئی شہ نہیں آوے گی کوئی شہ نہیں کما سکے گا تیرے ہاتھ ادو کوئی سہ آنی ہے جدو تے آپ کو تھڑے گا لوگوں چڈ دے گا لوگوں کے بارے آخ یار ہر بندے نے اپنی قبر نو جانا ہے لیکن میں جدو بندہ اپنی فکر کے اندر مگن ہو جاتا ہے بندے نو زمانہ نہ بھول جائے جدو بندے اپنی فکر نہ ہو آپ نماز نہ آپ نہ جاوے آپ حکام کے نڑے نہ کھے میں چھوٹی مثال دینا اجناس اجناس مہنگیاں ہو گئی ہیں یعنی گندوں میں چا والے میں پامیں دالن میں جو کچھ کچھ جیڑا بھی زمین چ نکل گئی اجناس آخیا جائے انہیں اجناس مہنگی ہو گئی شکایت کی تو اللہ دا ولی ہے ہے اے جناب والی ساری مشکل حل فرما دے آپ نے فرمایا کی بنیا جی ہے کہیں بازار अंदर कोश्त बड़ा महंगा हो गया लागल नहीं रहा आपने फरमाइ है सियाने सन, शन, सन सारे राहद जानते कौम नद की अदूर فرماج تیا ایش ایش اور گوشت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دچھلیا نے مہنگا کر دیتا ہے آپ نے فرمایا یہ چاہتے سستا ہو جائے یہ لے نہیں چڈ اج کل سائنسی آخ مول مارنے چکر گوشت چیسی نا اے ٹی وی والے لایا مغالی ہوں گوشت کھانا چڑھ دے اگے مرنے پہ وہ تو مول بھی مارو گے اصل یہ گل نہیں ہے اصل میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی شاید لے لو جو اندر پیغام اور حکمت موجود ہے یعنی بزرگ نے فرمایا فرمایا یہ سارا کام یہ سارا نظام ہاتھا چی چاہ وہ کر فرما اے جنیاں بھی تھوانو پریشانیاں مصیبت اے خدا دیا بند جائے ساری یہ سوچ بن جائے سا نظریہ بن جاوے یارا لوگ جو بھی پی کردے ہیں وقت آخری ہے وقت آخری ہے فتنیا کا دما ہے دا د فتروں کا وقت دا ظلم دا وقت ہے جناب حکمران اسلام والے مسلط ہو گئے بندے سانو یہ چاہیے اصا اے سوچیے کہ یار بڑیاں نافرمانیاں کر لیا نے ہوں واپس آ جائیے ہوں آئیے براہم بنا یار بڑی ماریاں کر لیا بڑی لا فرمانی مہنگائی ہر آ جا ہوں رب والے پاس واپس ہی چلیے آ جا ہاں بڑی سرکشی کر لیملا سرکشی امتحا کی ہوں پتا جی مولا سونے نے اتنا سونا کٹا کر لیا کہ اے جناب اپنے محل بنا لائے سونے لے جناب والی جنتا بنا لیا کئی خدا نے کٹے کر لئے جدو رب دین آئی ہے اللہ سونے لے تیار ہو تیار ہو تیار ہو جی اے سکنے لے بھی سکنے آ لار ہو جا مولہ سونے نے فرمایا فاڑے دیا لتاں زمین نکا نہ वो جس دھر ٹوٹا سا اس دھرتی نے ربی ہے چڈ نہیں سکے مال متا چان ہر یہ ہے سرکشی کی فرمائی اتنے اچھا، سچی سچی نازک حالات आ بن گئے ناڈے اتنے ہر پاسو موت سڈے سرا تا رہی ہے اور تباہی سے بربادی بادل سڈے سرا تہے نے ہر وقت جنابے والی اصا بھی ٹس تو مس ہوئے سچی دسیا جی اتنے خطرات وہ خطرات ہوئے خطرات نے جنہیں خطرات کو جنابے والی محفوظ ہاں یا مامون ہر قسم دے خطرات سڈے اتنے منڈلا رہے نے ہر وقت جانی نے مالی نے معاشی نے اسلامی نے ایمانی نے وہ جس قسم خدا دیا بندے آتنی سختی ویخ کے کیا سڈے اندر اے فکر پیدا ہوئی ہے کہ یار ہوں مڑ پیار رب رکندر جنابے والی باہ چاہ کے راہ پی جانے چلو جی ویکیا جائے گا جو بنے گا ساڑی عوام کا نظریہ یار ویکیا جائے گا جو بنے گا ویکیا جائے گا تے کھل کے کرو ادھر او آداب اور خطرات جان دال اولاد نہ نہ جان ما فو دے نہ مال ماف دے نہ اولاد مافو دے نہ ایمان مافو دے نہ مذہب مافو ہر شہر خطرات اینج جنابے والی شکنجا پائی پائے لیکن اصل بھی اینج آزادی بغیر مصروف آ پتا لگتا ہے بھائی یار اس قوم کے اتنے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی توجہ توجو ل فرمائی جا مسلمان نا او دے ادھر جدید سختی یا مصیبت او مخلوق وے رجوع نہیں کرتا او مولا سونے والے رجوع کر اپنے خالق کی طرف رجوع کر جو <kritik> کر بیٹھے معاف فرما دے حالات جی مصیبت آئی مصیبت آپ نے ہاتھ امل چالا وحدہ لا شریک ہو لیکن اتنا جڑے ڈگر واگ آپ چلنے پی توجو نہیں جی فرمائی قوم ماس کھا گئے نے ہٹیاں رہ گئی لیکن قوم پیچھو جنابے والی ایسی بے راہ روی دا شکار ہوئی ہے بندے جب تک بندہ اپنے مال درست نہیں کرتا تب تک حالاتری تو رکھنا یہ بے وقوف بندے کا اچھا ہوں سچی دسو خوہ اندر ڈگ پہ کتا بندہ سارا پانی خوہ مارے بچے ہی پھر خواہ سچی تو موڑ دوبارہ خوہ سارا خالی کر دے کتا ہے باہے تو سو واری خواہ خالی کر دے جن تک کتا ویچ رہے پاک جتنے تک اس اندر ہر قسم کی بغیر تھی نیچے ہی یہ پاک شکوہ شکایت پھر زمانے قسمت کے ساتھ مقدر کے ساتھ وقت کے ساتھ شاعر نے کیا خوب فرمایا بھائی توجہ ہے شاعر ہے فرمائیے شاعر کہ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کہ کر تو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے زمانے سے بندہ کوئی سیا جا بھی شاعر بندہ سیاح آئی جا پس گیا اپنی گیتیاں فس گیا نہ زمانے والا نہ قسمت چکایا جو کچھ ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کر تکوا ہے زمانے سے نہ قسمتی شکلا دیکھے ہیں یہ دل اپنی ہی گف کی بدولت بندیا اندرونی طور بڑی, ہوتے بڑی ہوتے تو اتنا خطرناک وقت جے رہے چودہ سو سال دی تاریخ بڑھ لیا قوم سے نہیں گزر لیکن یار بھی پتھر دل, دل لوگ, لوگ سن اندر جتنے بھی سخت دل سن جناب ست دفع عذاب آیا جدو آباد موسا پات والے سن جدو اداب آدمی من سن نو رکھ ایک پاسے اپنے آپ رکھ انداب آکڑ سی مستی جاندی سی پج پہ سن موسا پاگ بولے ادور مہربانی کرو دعا فرماؤ ہوں تو مردے پے آ آداب نہیں گلج آئی ہے دیکھے یہ دل اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا الجان برا جو شاید حال مثال دے گا اجناس مہنگیا پس منظر جیڑا سبابے نے لوکی ہوا لکھ بندہ کٹا کر مسلمان لکھ بندے کتنے اج کل نظام آپ چلو اپنی مثال لے لینا آپ کھیتی باڑی سارا کچھ جناب علی جتنے بھی زمیندار لوگ نے کتنے لوگ نے جہر دیں سچی دس مسل ہی کرگن ڈے اپنے پیٹ واسطے واسطے مسئلہ بیان کرتے اشر مسئلہ بیان کرنا چڈ آپ لیکن اگر مسئلہ بیان کیتا جائے قوم کی مولوی ہو گئے جناب جدواری جان اسلام چھڑائی جا رہی ہے نشانہ مولوی کو بنایا جا رہا ہے اور جان اسلام سے چھڑائی جا رہی ہے میں پوچھنا خدا دیا بندیا نکیل کھے جائیں مولا سونے فرمایا فرمایا جلو انسان تھان ہے جب جی کو نس کی تھان کو نس جاؤ میری حکومت میری ممبلکات تبار نکل سدیو چین انسان نے جن مخلوق ہے مولا سونے نے فرمایا تصویر نہیں نستے نہیں لو ج مرو یہ سوچ لے بھائی یار مولوی اطراض مولوی زکاتے خدا دیا بندیا جس رب کے بنا دین اسلام کے حکم, حکم, حکم, حکم تسدا پیا جان, جان پیا چڑا تیری نک دی نکیل اسی ہاتھی چاہے گا تین پٹاخ مارے گا نے گھر چھ جی مولوی بکھے نے منگتے نے دے مسائل بیان کرتے گل کر کے اشر نو ٹیکس زکاط نا دے اسلام دے حکم چھڑائی چڑائی بول دے لیں یہ خدا دی قسم کر کے آنا میں اپنا زکات دینی شروع کر دے صحیح پورے غریب بندہ کوئی نہیں رہیز ہا حاکم وقت خدان ہو مال कारी, कारी आपने حصہ کٹیا گیا آپ نے فرمایا جاؤ اگر کوئی گریب اور نادار بیٹھا تو سوج ساری پھر واپس آ گئی سونے پورے ملک چھو एक भी गरीब نہیں لمبا جاؤ مستحکنا دار عورت دے دو ساری فوج پھر کے واپس آ گئی ادور یہ نہیں لبھی جی کوئی طلاق یافتہ ہے یا جنابے والی بےوا ہے تو سارے اپنے حقوق لے کے ہے سات پھر کے واپس نے فرمایا چلو یار جناب جہاں حصہ کڈو اجناس خرید کے مٹھائیاں مٹھویاں خرید کے جا کے پہاڑا بھائی بندے کی مخلوق لینا حقدار کوئی نہیں رہا چلو کیڑے مکوڑے کوا لو توجہ لیں جی فرمائی جڑی نہ ادلو انصاف کا کون اندازہ کتوں کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی دی تعلیمات تالیمات محمد مستفا نظام ادل و انصاف کا نظام قائم, قائم, قائم, قائم, قائم, قائم کیا زمین شہ بھی نکل رہی ہے نا وہ اجناسنی ہے وہ دسویں یا ویو پھر بعد دا مسئلہ ہے وہ اگلی تشریح زکات ہے لکھا دکاندار نے لکھان کاروباری لوگ کروڑکات پورے مال دا صدقہ دے جا مولوی نو لائی اشر بھی گی زکات بھی گئی ہر شہ پوری ہو گئی قبلہ جدو نال بند پالیسی مکاری کرے قومشال خوشحالی تباہی اور بربادی خدا دیا بندیا مہنگائی ہوسم دا بھی ہو بندے امل دیا بندے عمل پٹھے ہو جاؤ عمل خراب ہو جاو کرتوت کالے ہو جاؤ اچھا ٹیکس یا حکمرانہ کا زلم جہا وکر ٹھیک ہے فصلات کی تباہی بربادی قدرتی ہے یار میں مثال دینا ایک گل سمجھا مرچی کنڑی شائع اور بربادی عجیب مخلوق ہے جہاں ایڈی کھا کے مرچی ہے قسم کر سیا رب سونا اپنی اشانا رب کہ میں جو چاہیے مولا سونے لڑے دی قسم ایسی پیدا فرمائی ہے حیات ریت دے اندر امام دبیری نے لکھی ہے دوسری ایک ہے جی برف ہے بندہ پانچ منٹ برف لے چی رکھ سکتا فون جم جان ایسی مخلوق گئی جی ری برف یہ پریشان نہ ہو مرچی وہ بے نیاد چاہے جتھے رکھے رکھ سکتا لے کے تباہی اور بربادی ہوئی کیوں کیسا دینے سلام تان چڑائیے ہیلے بہانے کار کر کے مولا سونے نے فرمایا چلو ادھر نہیں ادھر بولے جیسو ہر لال پیروکاری کیباہی اور بربادی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ آف راوی نے سننے ماجا دی پاک حدیث پاک اندر پاک نبی سرور نے قوما زوال دے پنج سباب بیان فرما تو آخو گے سارے سباب بیان فرمائے کہ یہ سب دے نال جس قوم دے اندر یہ چیز پیدا ہو جان وہ قوم اور برباد ہو جاتی ہے او قوم کدی خلا نہیں ओ بھی, ओ بھی اس جو مزید فرمانے والی شان نا سلی ہوں وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ شاء اگلے جمعے سے یہ ہوئی اسباب دعا کر سونا توفیق کتاب فرما